چر کے ناظرین سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ہم حاضر ہیں اور الحمد قبلہ شیخ طریقہ سنت کے ملفوظات ارشادات آپ کے تجربات کے مدنی گلدستوں سے سجی گفتگو یہ ہم سن رہے تھے ایک بڑا اہم موضوع ابتدان جو ہے وہ اس کو چلایا گیا وہ پنکھے کو تبدیل کرنے کا جو مسئلہ آیا تھا کہ مسجد میں کسی نے پنکھا دیا اور اس کو تبدیل کرنا تھا تو اس میں ذہن بندہ تھا کہ کچھ اس معاملے میں جو اس سے پہلے بھی ظاہر اس پر گفتگو تو ہوئی ہے تو اگر اس پر کچھ ارشاد ہو جائے مزید کہ اس موضوع کو جو لیا گیا کرچے مفتی صاحب نے بھی اس میں جواب دیا تھا کیونکہ دعوت اسلامی سے وابستہ بھی کسی راشدان رسول موجود ہوتے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں مساجد کو بھی قائم کیا جاتا ہے تو مزید اس میں کیا کیا احتیاطیں ہوں والسلام للہ سیدم سلیم اگر کل جو جوابات جن کے درست ہوئے ان کے نام اور آج کا سوال اگر کر لیا جائے اچھا یہ کل جن کے جوابات ہمیں ملے بابا فرید گنجے شکر رحمتہ اللہ تعالی لے کی پیرو مرشید کا نام کیا تھا یہ ہم نے سوال کیا تھا تو بنتے اکبر اختاریہ پشاور بنتے رحمت مرکز الولیا بنتے عبدالرحمان حافظ آباد بنتے علی ویہاری ام حسان رضا باب المدینہ بنتے سرور باب المدینہ بنتے اسلام اطار آباد محمود اطاری حافظ آباد بنتے محمد رمضان باب المدینہ بنتے تنویر احمد خانی آباد ام انس اسلام آباد بنتے منظور احمد سزار آباد یہ بارہ نام تھے اور جنہوں نے درست جواب دیتے تھے قوراندازی میں جن کا نام نکلا ہے وہ ہے بنتے تنویر احمد خانے وال اور جو جواب ہے کہ بابا فرید بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا تھا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ان کے پیر و مرشد کا نام تھا اور آج کا سوال کیا ہے آج امیر کیا پوچھنا دلوقت ہے دلوقت حضرت ایوب الا نبینہ وار صلاحت السلام کی زوجائے محترمہ آپ کی اہلیہ آپ کی وائف کا نام آج مدنی مذاکرے میں بیان ہوا ہے تو وہ اس کا جواب آپ نے دینا ہے جلدی جلدی شروع کر دیں ایس ایم ایس کے ذریعے سلو الحبیب صلی اللہ محمد اس میں یہ عرض دوں کہ جس طرح آج قرآندازی میں نام لیا گیا ان کو انشاءاللہ اللہ دس سو دس سو ایک ہزار ایک, ہزار ایک, ہزار مد ایک ہزار مدنی چیک ماشاءاللہ اللہ حسینی چیک جو آپ امیر اظہر فرما دیں تو وہ پیش کیا جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ آپ نے جو مدنی مذاکرے کی وزی مح کے سلسلے میں جو پہلا مدنی مذاکرے کا جو موضوع لیا ہے وہ وف کے متعلق ہے یہاں میں ایک وضاحت کرتا چلوں مدری مذاکرے کی یہ مدنی محکی ہمارا سلسلہ مدری مذاکرہ دیکھنے کے حوالے سے کچھ اور آپ کے گوش گزار یا آپ کو کچھ باتیں کرتا ہوں ہم ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مدنی مذاکرہ یہ مختلف انداز پر ہو یعنی ہمیں یہ ایک ذہن ہمارا ہوتا ہے تقریبا ہوتا ہے کہ مدنی مذاکرہ دیکھنے والے علماء بھی ہیں علماء بھی ہوں گے مدنی مذاکرہ دیکھنے والے مدنی مننے مدنی منیا بھی ہوں گی مدنی مذاکرے جوان و بوڑھے اسلامی بھائی بھی دیکھتے ہوں گے مدنی مذاکرہ دعوت اسلامی سے ٹوٹ کر چاہنے والے وابستگان جو ہوتے وہ بھی دیکھتے ہوں گے دور دور سے دعوت اسلامی کو دیکھتے جانتے وہ بھی ہوں گے نئے لوگ بھی ہوں گے ایک عام بھی ہوں گے خاص بھی ہوں گے اپنے بھی ہوں گے غیر بھی ہوں گے تو ایک یہ تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یار یہ, یہ چلا دیا تب آپ بڑے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھا کیوں چلا دیا یہ مدنی من مدنی من بہت مزہ آیا ہوگا یار یہ خاص کہ علماء فکہ اور اس طرح کے جو ہلے ان کا ہوگا اس میں بڑا مطلب لطف آیا ہوگا یہ بڑا خوبصورت ان کو اس میں مدنی پھول ملا ہوگا اور یہ ناظ کو بڑی پسند کرتے تو ان کو ناز شریف کا بھی لطف ملا ہوگا تو یہ مناجہ تو دعا میں ان کو کافی اس طرح کی رقبت پائی جاتی ہے تو کتنے ایسے ہوتے جو دعا کے لیے بھی مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہوں گے کہ آخر میں دعا ہوگی تو اس طرح کی بہت ساری خیالات اور تصورات پھر روحانی علاج سے متعلق تو طبی علاج سے متعلق تو بعض اوقات مختلف ذہن ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا تو یہ آپ کے لیے اگر اگر کر دو پر لطف یا پر ذوق معاملہ یا لمحہ نہ رہا مگر یہ یاد رکھیے یہ کتروں کے لیے پر لطف پر ذوق لمحہ ہوگا تو یہ ایک چونکہ تین سارے تین چار گھنٹے کا کموبیش یہ ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے تو کبھی ڈھائی گھنٹے کبھی دو گھنٹے تو اس میں مختلف انداز پر مکی مدنی بغدادی اور حسن رضوی حسن اور جناب حسینی یا حسن مدنی گلستے اس میں چلائے جاتے ہیں تو مزارات کا بھی اولیاء کرام کا بھی انبیاء کرام کا بھی اس میں مبارک تذکرہ ہوتا ہے تو پھر کبھی حسینی کسوٹی تو کبھی مدنی کسوٹی تو کبھی سوال جواب تو مدنی منع اچھا اس کے پیچھے بھی ایک پروجیکشن ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک مقاصد ہوتے ہیں اور اس سے الحمد للہ کئیوں کے ذہن کھلتے ہیں ذہن سازیاں ہوتی ہیں کئیوں کہ میں کہتا ہوں دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوتے ہوں گے تو مدری مذاکرہ یہ مختلف اس طرحان کے عنوانات کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اس کے مطلب کی بات ملے اور ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو ہر بات کو اپنے مطلب میں لے رہی ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک اپنا حصہ تو ہے نا ہوتے ہیں ایسے ماشاءاللہ کہ جو ہر بات سے اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے یار یہ اپنے کو مزہ آیا یہ باتوں سے ان مدنی پھولوں سے تو اللہ کریم مدنی مذاکرے کو صدا آباد رکھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کالس کے آوازیں لگانے شروع کر دی ہیں لیکن وہ آپ کے جواب رہ جائے گا یہ جو آپ نے جو سوال کیا نا حاجی امین کے امیر سنہ سے پنکھے کے بارے میں کہ کسی نے اس سال ثواب کے لیے پنکھا لگایا اب وہ پنکھا پرانا ہو جائے یا مطلب اس کو بدل دیا جائے تو اس کا کیا تو یہ سارا لیکن اس کے جواب سے پہلے ایک سیکھنے کی بات یہ تھی کہ امیل سنت نے مفتی صاحب کے آنے پر جواب موقف کر دیا یہ بھی لکھ سیکھنے کی بات ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے یعنی کئی سوالات ایسے ہیں ظاہر کہ امین سنت کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے اٹھنے بیٹھنے کی ملنے کی اور موقع ملتا رہتا ہے ترکی بنتی ہے آپ آپ کا مزاج آپ کا انداز اور الحمد آپ کی معلومات کا کافی حد تک مجھے احساس ہے مجھے نورمل ہی طور پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب ہم انہیں سنا دے دیں گے اور دی بھی مجھے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب ان کو آتا ہوگا مگر آپ کا یہ میں کہتا ہوں محتاط فدین ہونا یہ جملہ آپ یاد کر لیں محتاط فدین ہونا اور ایک اس طرح کا اپنے اوپر خوف خدا کا غلبہ ہونا کہ میری وجہ سے امت تک کوئی کمزور بات یا غلط بات نہ پہنچ جائے یہ اتنا عظیم جذبہ ہے عظیم جذبہ ہے جو واقعی رہنماؤں کو ہونا چاہیے جو واقعی جو مطلب جن کی پیروی کی جاتی ہے ان کو ہونا چاہیے کہ میں مثال کے طور میں کسی کے پیچھے چل رہا ہوں اب یہ جو ہے نا مطلب مکے شریف سے عرفات کی طرف جا رہے ہیں مینا مکے شریف سے مینا کی طرف گئے کسی نے ان کو اپنا نام نمائندہ بنا رہا نما ہم آپ کے پیچھے پیچھے مینا جائیں گے اب سارے پہلی بار آئے اب وہ جو بولے ٹھیک ہے میں تمہیں مینا لے جاؤں گا جنڈا بھی اس کے ہاتھ میں وہ مینا کے وجہ چلے جائے کسی اور طرف اس کو مینا کا نہیں پتا تھا کہ بھائی مینا ہے کہاں وہ چلا گیا کسی اور طرف تو آب, اب وہ تو چلے کسی اور طرف سے بعد میں ایکسوس کر لیں لیکن یہ دیکھئے اس کے پیچھے کتنے لوگ چل پڑے تھے نا کتنے آگے بھی جو گئے ہوں گے تو یہ جو ہے نا راستہ جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں نا اس کے لیے امیر سنت کی سیرت پہ بڑی رہنمائی جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں جی میں ان سے عرض کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر سے ہاتھ جوڑ کر جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں جو رہنما بنے ہوئے ہیں ان, کی, ان کے لیے بھی امیل صورت کی سیرت میں رہنما کہ کتنے محتاط دین یہ ہیں اور انہیں بھی خود کتنا محتاط فی دین ہونا چاہیے اور ماشاء اللہ ایک سے ایک محتاط دین آپ کو اس زمین پر ملیں گے جو رہنما ہیں الحمدللہ لیکن ایک مدنی مداکری کے ہے کہ سلسلہ یہی ہے تو ان کی اس سیرت سے یہ رہنمائی لینی چاہیے کہ انہوں نے پھر وہ نہیں مفتی صاحب آئیں گے وہ جواب دیں گے اور وہ جواب ماشاء اللہ لیا اور بڑے اس کے مطلب جزیات بھی بیان ہوئے اور سوال پر سوال بھی قائم ہوئے تو اس میں یہ ہے کہ جب تک ایک چیز چل رہی ہے پنکھا صحیح ہے تو خالی خالی بدل لینا اس معاملے میں میری توجہ یہ تھی کہ ہم اس موضوع کو کچھ اس طرح سے بھی لیں جو لیا وہ صحیح نہیں تھا نہیں یہ تو ہے اپنی جگہ دو سے تین سوال میرے نمٹ گئے نہیں جو لیا وہ بھی صحیح تھا وہ بھی صحیح ہے اوکے بھی صحیح ہے لیکن میرا یہ زندہ کہ چونکہ ایک طبقہ ہے ہمارے ذمہ داران کا جو میسجز بھی کرتے ہیں اور اپنی حاضریاں لگاتے ہیں موجود ہیں تو میرا یہ زندہ کہ اس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے جملہ کہا جاتا ہے کہ علماء کی رہنمائی سے ہی سارا معاملہ ہو جیسے ابھی آپ نے خود ہونا چاہیے تو یہی ذہن ہمارا ہونا چاہیے اگر مساجد کی بالخصوص ذمہ داریاں ہیں وف کی املاک کی ذمہ داریاں ہیں تو جو بھی اس قسم کی تبدیلیاں کرنی رہی ہیں کمانڈ اور ان کی مطلب کہ سمجھو کہ مشاورت کا ہونا ہی فرنڈی کو چاہیے بہت مطلب مزدوری ماشاعت. ہم کر رہے ہیں کام ہم کر رہے ہیں رہنمائی ان سے رہے مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور شاید امید ہے کہ اس سے ہم کئی غلطیوں سے بچ جائیں بلکہ آپ کو یہ عرض کروں کہ پچھلے ہفتے جب سردار آباد حاضری ہوئی تھی پاکستان انتظامی کابینہ کا مدنی مشورہ ہوا تھا تو یوں کہ پورے پاکستان کے نگرانوں کو اس بات کا پابند کیا تھا ہمارے حاجی شاہد بھائی نے کہ اپنی مشاورت میں مدنی اسلام تو آتے ہی الحمدللہ ہم نے بھی سلسلہ بنایا تاکہ وہی کے علماء کی رہنمائی ہو تاکہ ہمیں انشاءاللہ کم سے کم ہماری غلطیاں اچھا ایک کریں اکبر بھائی کو پیچھے ہے تو یہ آتی رہے گی فوراً جی نگرانی شعہ جب مدنی مذاکرے میں مدنی کسوٹی کا سلسلہ ہوا تو اس میں ایک بزرگ اسلامی بھائی جواب دینے کے لیے حاضر ہوئے لیکن وہ جواب بھول گئے بعد میں امیر نے فرمایا کہ حضرت امام حسین کا ہی بتانا چاہ رہے ہوں گے ان کو بھی تحفہ دے دیا جائے نگرانی شعرا آپ اس کے بارے میں کیا مدنی پورا اشار فرمانا چاہتے ہیں برائے کرم مدنی پور اشار فرما دے اللہ آفہ بجٹ نگرانی شعرہ امیر السنت اور تمام دعوت اسلامی والے, والے والے کی خیر فرمائے عامر السلام وعلیکم و رحمتہ اللہ وحمۃ اللہ السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میں اب تو کیا کہوں گا میں اس پر چکا تھا کہ ہم میرے سنیں اس کو تحفہ دیں گے بالکل بالکل یہ اتفاق سے جیسے ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں کیمرہ تو ہر وقت نہیں ہوتا ہماری طرف لیکن جیسے ہی یہ بات ہوئی تھی نا تو اشارہ ہو گیا تھا کہ اس کو بھی توحفہ ملے گا یہ ہوتا ہے مطلب ہوتی ہے کرم نوازی ہوتی ہے اور میں یہ کہوں کہ یہ نظر ہوتی ہے کہ کوئی مس نہ ہو جائے آپ آپ کیا دعوت ہوتی ہے نا آپ نے گھر پہ دعوت کی ہوگی جو ناظرین ہیں اب پانچ سو مہمانوں کی آپ نے دعوت کی ہے ایک میزبان کتنی کوشش کرتا ہے کہ ایک ایک یار کو یار رہ نہ جائے نا پوچھنے سے رہ نہ جائے یوں سمجھے کہ یہ بھی امیر اللہ سنت کی ایک بہت بڑی دعوت ہے حالانکہ یہ دین کی دعوت ہے اسلام اور علم دین سیکھنے کی دعوت ہے لیکن امیر اللہ لی سنت اس میں مطلب کہ نکی کی دعوت دے رہے ہیں اور اسلامی بھائیوں کو سننے کے لیے آتے ہیں تو ایک ذہن ہوتا ہے کہ یہ آئے ہیں تو وہ خود ایک اپنے اوپر ذہن لینا پریشر لینا اور یہ کہ یار کوئی یہ بھی نہ رہ جائے وہ بھی نہ رہ جائے یہ بھی نہ ہو جائے یہ بھی بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ بازوں کا ڈیڑھ دو ڈھائی گھنٹے کا سلسلہ کرنے کے بعد بندہ تھک جاتا ہے جواب دینے سے تھکنا اپنی جگہ پر ہے بیٹھنے سے تھکنا اپنی جگہ پر ذہن پر ایک وزن ہوتا ہے ذہن پر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کچھ رہ نہ جائے پھر ایک بوجھ ہوتا ہے غلطی نہ ہو جائے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں یعنی یوں سمجھیے کہ کئی ایسے دنیا میں لوگ ہیں جن کی جسمانی محنت نہیں ہے ان کی ذہنی محنت ہے اور واقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہن جب تھک جائے نا تو سارا جسم تھک جاتا ہے بعض کا جسم تھک جائے ذہن نہیں تھکا ہوتا آدمی صحیح کا بہت سارے کام اور بھی کر لیتا ہے لیکن جب ذہن تھک جائے نا تو بھی کو نڈال ہو جاتا ہے تو دعوت اسلامی کے میسمتوں کئی کام ایسے ہیں مدنی کام جو ذہن کو تھکا دیتے ہیں دوائی گھنٹے میں سا لگتا ہے جیسے آپ نے دس بارہ گھنٹے کا کام کر لیا اور آپ کے بھی حضور دارالفتاح سنت میں جیسا دار سنت میں بیٹھنے کا کام ہے اب وہ مطلب کہ آپ دوہرے حدیث شریف پڑھا ہیں یا تدریس کر بیٹھنے کا کام ہے کوئی نہ مطلب دوڑتے وڑتے تو کچھ کام کرنا نہیں ہے پھر بھی بندہ تھک جاتا ہے تو وہ کیا ذہن تھکتا ہے نا حضور ذہن تھکتا ہے تو یہ ہوتی ہے بات کے ذہن تھکنے کی بات تو یہ امیر سنت کا یہ اپنے ان آنے والے اسلامی بھائی عاشقان صابر علیہ بیٹھ پر ایک خصوصی شفقت اور نظر اور یہ سمجھے کہ ان کی دل جوئی کے سارے انداز ہوتے ہیں اور جو امیر سنت سے محبت کرتے ہیں اس میں ان کے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے کہ ان کو مدنی مشوروں میں اپنے علاقوں میں ان سب کو یہ نافذ کرنے کی کوشش کریں کال لے لیں محمد جعفر اخبار سے باب المدینہ کراچی سے عائض کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام مدنی مذاکرے کی مدنی میں ایک بہت پیارا پروگرام ہے اور اسی طرح مدنی چینل نئے نئے پروگرام نکال کے اور عوام کی جو ہے وہ توجہ حاصل کرتا ہے مجھے یہ یعنی کہ بات پوچھنی ہے کہ جیسے کہ مسجد کے متعلق ابھی کلام ہو رہا ہے اور مسجد کے جو دیگر معاملات کی جو احتیاطیں ہوتی ہیں تو جو مدد صاحبان اور اپنا امام صاحبان جو مسجد میں جو اکثر بعض وقت چھٹیاں وغیرہ کرتے ہیں اس کی کیا یعنی کہ شرعی حیثیت ہے اور دوسرا یہ کہ ابھی جیسے یہ محرم کہ جو قافلوں کی ترکیب ہوتی ہے ہو تو مارکیٹ کے اندر امام صاحبان اور مولن صاحبان دونوں ہی بعض وقت کا قافلے میں چلے جاتے ہیں اور پیچھے خادم یا کوئی ایسے یعنی کہ جو یعنی کہ اہل امامت نہیں ہوتے امامت کے اہل نہیں ہوتے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ نمازیں پڑھاتے بدمس بدمزگی ہوتی ہے نا پھر وہ جیسے کہ جو محتاط قسم کے ہوتے ہیں وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں ادھر ادھر جا کے نمازیں پڑھنی پڑتی ہے جماعتیں نکالنی پڑتی ہے تو اس سے کیا یعنی کہ کرنا چاہیے اس میں کیا یعنی کہ منی پور ارشاد اور میری السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پہلے کا آپ دے دے دوسرے کا میں دے دوں گا چھٹیاں چھٹیوں کا تصویر عرف پر جو ہے وہ دار ہوتا ہے کہ کتنی چھٹیاں اور دوسرا یہ کہ جو اجارہ اگر ہوا ہے جیسے ہمارا دعوت اسلامی کے تحت جو ایک سلسلہ ہے تو اس میں جو مس... ہماری تنظیم مجلس ہے آئمۂ مساجد کی تو وہ تو باقاعدہ ان کا تو طریقہ کار ہے پورا فارم ہے جس میں چھٹیاں مینشن ہوتی ہیں کہ کتنی آپ چھٹیاں کر سکتے ہیں کتنی نمازوں میں, چھ... میں چھٹیاں کریں گے تو جو آپ کا اجارے کے تحت ہوا ہے وہ یا پھر اگر اجارہ اس انداز میں نہیں ہوا جیسا ہم مسجدوں میں ہوتا ہے تو جو عرفن چھٹیاں کی جاتی ہیں مہینے میں دو چھٹیاں یا چند نمازوں کی چھٹیاں ہفتے میں ایک نماز کی چھٹی وہ ہوئی تو اس پر کٹوتی نہیں ہے باقی یہ کہ اس کے علاوہ جو عرف سے ہٹ کے چھٹی ہوگی اس پر کٹوتی بھی کی جائے گی مسجد کے حوالے سے مدنی قافلوں کے حوالے سے تو جو حساب یہ ذہن بنتا ہے کہ اگر پیچھے کسی کو بطور امام کھڑا کرنے کا شرائن جواز بنتا بھی ہے تو اسی کو کھڑا کیا جائے جو امامت کا آہل ہے نمبر ایک دوسرا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ایک خوبصورت صورت بھی موجود ہے کہ اگر امام صاحب کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو پیچھے مسجد کے مسائل ہو جائیں گے یا کمیٹی کے مسائل ہیں اور بھی مسائل ہیں تو امام صاحب کا اسی مسجد میں ہی تین دن کا مدنی قافلہ ہمارے اصولوں میں شامل آن امام صاحب یہ اعلان کر دیں کہ میں تین دن کے مدنی قافلے کے لیے اپنی اسی مسجد میں, میں ہوں اب وہ گھر نہ جائیں اور جدول کے مطابق مدنی قافلے میں ہی رہیں اور نمازیوں کو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں شامل کر لیں جو ان کے ساتھ رہیں اور نمازیں بھی پڑھائیں اپنی اور مدنی قافلہ بھی پورا کر لیں تو ایسا بھی یہ دعوت اسلامیہ کے طریقے کار میں شامل ہے اور یہاں اگر یہ بھی ہم اسلام بھائی جنہوں نے رابطہ کیا ہے یا اور بھی مزید اس قسم کی کوئی مساجد کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ مدنی تربیت کا رابطہ کریں تو الحمدللہ ہمارے جو مدنی سفر بھائی جی لیکن ہیں لیکن میرے خیال میں ہوگا بہت شاذ و کہ موزن ناسا ہوا تو دوسرا کہ خادم جو پڑھا رہا ہے خادم چند طرح کے ہوتے ہیں بعض خادم واقعی وجی ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے یعنی تلاوت درست ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو اگر ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو تنفیر کا سبب بنتی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر تنفیر کا دور کرنے کا کوئی سبب اس کے اندر ہے تو پھر اس میں احتیاط برتنی چاہیے کہ ان کو امام مقرر نہ کیا جائے کھول لوں گا تو کہیں گے میری باری چلی گئی بالکل اتنا ایک خوبصورت میں نے جی بات نوٹ کی ایک بات جو خاص میں وہ ہوا کہ اس بات کو میں ڈسکس کروں گا کہ سوال ہوا تھا عدت کا امیر حسن سے جو سوال ہوا عدت کا آسمان دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے اس جواب میں آسمان دیکھنے کا جو مسئلہ سوال ہوا تھا لیکن امیر حسن نے اس کے ساتھ چاند دیکھنے کا مسئلہ جو بیان کیا اور اس میں جو عورت کا کہ وہ جو تو یہ ایک بڑا خوبصورت وہ تو ہے مگر وہ واجب الکفایا کیا چاند کفایا پانچ مہینوں یہ عورت کے لیے بھی یہ اس طرح کے جو احکامات ہیں اس میں عورت بھی شامل ہوگی یعنی صورتیں بنتی ہیں گواہی وغیرہ کی تو اگر وہ اس نیت سے دیکھتی ہے تو ان شاء تو اس کے لیے ہوگا یہ یہ مدری مذاکرے کی خصوصیت ہے کہ ایک سوال کے ضمن میں بہت سارے جوابات آ رہے ہوتے ہیں اور کئی مطلب مسائل کا احاطہ کیا جاتا ہے اس کو مطلب کہ اپنے دامن میں لیا جاتا ہے جس سے شاید ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اور دیکھنے سننے والوں کے لیے بہت اس میں معلومات میں اضافہ ہوتا ہو یعنی اگر واقعی کوئی پہلے علم دین سیکھنے کا حریص اگر ڈائری اور قلم لے کر بیٹھا ہو یعنی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو بھی اس پر بھی کچھ سوچنا چاہیے حاجیہ امین کہ اب تک کس نے مدنی مذاکرے کے مدنی پھولوں کا سب سے زیادہ نوٹ کیا ہے آجی وہ تو لکھتے رہتے یہ بھی حاجی امین بھی ڈائری قلم لے کر بیٹھے ماشاءاللہ اللہ لکھتے رہتے یہ ان کا ذوق ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا فیضان عطا فرمائے تو اسلامی بہنے ہیں یا مدرچن کی جو ناظرات یا جو بھی دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بڑا اٹریکشن ہوتا ہے کہ یہ جو اہم ترین جو ایک علم ہے کہ اگر ایک کسی عورت کے لیے بھی اس طرح کے معاملات سیکھنا کتنا اہم ہے ان چیزوں سے مطلب ان کو اجین مفتی صاحب بتائیں گے کہ امیر سنت کے غالباً کئی ایسے بیانات ہیں مدنی مذاکرے میں باتیں ہیں مدنی پھول ہیں جو کتابوں میں نہیں ہے کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے یہ سمجھیں کہ علماء کی صحبت نے اور ان کئی چیزیں تجربات ہیں اور آپ رفیق الحرمین دیکھ لیں رفیک الحرمین جو حج اور عمرے کی کتاب ہے اس میں کئی ایسی عبادتیں آپ کو ملیں گی لائنیں ملیں گی جس کا تعلق امیر سن کے تجربات سے ہے اس سے فائدے مثال دیتا ہوں وہ امیر سنت نے رفیق الحرمین میں ایک لکھا ہے وہ سامان لے جانے میں وہ پانی کا اسپرے پانی کا اسپرے کرنے والا ایک بوٹل لے لیں اسپرے اس کی قدر ہم کو ہوئی تھی اور ہم لے تو گئے تھے نائنٹی میں آگ لگ گئی تھی مینا میں اچھا ہم ہمارے پورا کافلا تھا اس میں دو تو ہمارے ساتھ وہ بزرگ خواتین تھی جو ویل چیئر پہ تھی اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی بیٹوں کے ساتھ اور لگی آگ ہم بھی دوڑے اچھا دوڑنے میں یوں کہ ہم مسجد خیف کی طرف چلے آ, وہاں وہاں سے کیونکہ وہ اوپر کی طرف ہمیں جانا تھا اور پورے کے پورے ریلے گریلے ری جا رہے ہیں نا ریلے گریلے ری جا رہے ہیں اچھا اس میں یہ جو پا... آگ دھوپ اور خوف و ہراس اور ڈ کی آواز فلینڈر بھی پھٹ رہے تھے تو ہیلی ہیلیکپٹر گوم رہے ہیں بہت سارا بہت, بہت مطلب کہ ماحول تھا وہ عجیب و غریب تو اس میں ہمارے ہاتھ میں یہ پانی کی بوتلیں تھیں جو بھری ہوئی تھی ہم ایک دوسرے کے پانی کا اسپرے کرتے اور لوگ آتے تھے قریب ان کے یعنی ان کو بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے چہرے پر بھی تھوڑے چیٹے ویٹے مارو تو ہمیں کچھ راحت نصیب ہو تو یہ پانی کے اسپرے جو ہے نا یہ بوٹل یہ ذاتی طور پر مجھے تجربہ ہوا نا اچھا پھر امیر سنت کے بعد مدنی پول نے کہ جب ہرا اڑی ہو بغدر مچے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے جیسے عموما جلوس وغیرہ میں یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اور وہ سارے مدنی پول امیر سنت کے سارے سمراد ایک حد تک یاد تھے تو جو ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے وہ تھوڑے چند ایک جذباتی ہو رہے تھے آپ جلدی فیصلہ کیا کرنا ہے میں وہ امیر کافرا بھی ہم بنا دیں آپ جلدی فیصلہ کیجئے کیا کرنا ہے تسلی رکھو بھیا مطلب کہ آگ تھوڑی کوئی مطلب گرتی پڑتی ہے اپنے اوپر پتہ چلے کہ جانا کہیں اور ہے نکل کہیں اور گئے آگ اپنے پیچھے جاری رہی تھی اپنے خود آگ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تو ہو کیا رہا ہے تو یوں بس پر چڑھ کر یہ کر کر سب معائنا وغیرہ کر کر اب پاکہ پلان بنا کر ہم بالکل ایک وہ ساری باتیں ذہن میں تھی کہ اب وہ جو روڈ پہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں نا اس میں تو کچلنے کا بہت سارا امکان تھا ہم کیسا راستہ لیں کہ پھر ہم وہ جو خیمے جو اس وقت اس کے بعد یہ فائبر کے خیمے بنے اس سے پہلے فائبر کے خیمے اب فائبر کے خیمے ہوں گے جی تو وہ پہلے کپڑے کے خیمے ہوتے تھے نا تو وہ خیموں کے درمیان سے جو گلیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہوتی تھی ہم ان گلیوں سے نکلتے نکلتے نکلتے نکلتے, نکلتے میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی حد تک ہم بدعمت نارمل انداز میں ہم الحمد وہ اونچا اونچائی بھی تھے مسجد خیف اونچائی پر ہے بنا میں ہم ہیں اب تو روڈ پر ہے ہاں ہم اوپر پہنچ گئے اوپر جانے کے بعد پھر ہم اوپر سے مینا کا منظر دیکھ رہے تھے پھر وہ یاد وہ سارا تسلی لیں یہ لیں وہ ساری چیزیں یاد آتی تھی نا آہستہ آہستہ امیل سنت نے جو ارشاد فرمائی تھی پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کو کہا کہ جا جا کے اپنے اپنے گھر میں اطلاع دینا شروع کرو اور وہ اسلام پر سمبھا, سامان سنبھالے یہ دیکھے وہ دیکھے یہ سارا ایک نظام ہے جو دعوت اسلامی کے مدی ماحول سے سیکھنے کو ملتا ہے تو وہ جو تجربات ہیں نا حمیل سنت کے یہ مدری مذاکرے میں بیان ہوتے ہیں آپ کی کتابوں میں تقریباً آپ حملت سنت کی جو تحریرات پڑھ لیں آپ ان تحریرات میں اور ان کے بیانات میں آپ کے مشاہدات آپ کے تجربات بہت ہوتے ہیں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کو لکھ لیا کریں یہ آپ کو زندگی میں کام آئیں گے ان شاء لکھی ہوئی باتیں بڑی یاد آتی ہیں نائنٹی ون میں میں دعوت استعمال کے کہ مدی ماحول میں آیا حجی امین اور جو اعتقاف کیا تھا میں نے اس احتکاف کے بیانات اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا آٹھ نو محرم الحرام کو تربیت, تربیت, تربیت اجتماعات ہوتے تھے ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں اس تربیتی اجتماعات میں ہم آتے تھے وہ تربیتی اجتماع میں جو بیانات ہوتے تھے وہ بیانات لکھتا تھا اور وہ جو میں نے وہ لکھے تھے وہ مجھے کئی سالوں تک کام آئے میں اگر شاید اگر میرا غلط ہی نہیں ہے تو وہ ڈائری اس وقت کی آج بھی میرے پاس میرے لائبریری میں موجود ہوگی اتنا وہ یہ لکھ لیا کریں اللہ کریم ہم سب کو ان میں دن کی گر ستا فرمائے کولے لے لے آجائے پتا کرنا تھا کہ میں نے سنا کہ جیسے جو حاضریاں آتی ہیں جیسے ایک عالی میں وہ بابا ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پر خواجہ صاحب کی حاضری آئی ہے تو یہ جاننا چاہتا ہوں یہ سب ممکن ہے یا نہیں مدری مذاکرے دیکھنے والوں کو اس بات کا پتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے ہوتے ہیں وہ جنات ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح بزرگوں کی کوئی سواریاں وغیرہ اس طرح مطلب یہ بزرگوں کی سواریاں نہیں ہوتی یہ جن جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں اور مدنی مذاکرے میں امیر سن دن اس طرح کے سوالات کے کئی جوابات دے چکے ہیں اگر کچھ وضاحت مفتی صاف مزید کر لیا یعنی ایسا ہوتا نہیں کہ بزرگان دین نشمہ اللہ اجمعین اس طرح آئیں اور اس طرح جو ہے وہ دھمگٹا جو لگتا ہے اس طرح بالخصوص عورتوں کے حوالے سے کہ ساری زندگی جن کا پردہ کرتے ہوئے گزری اور وہ اس طرح کے معاملات کریں تو امیر السمت اس پر کئی مرتبہ تنبیہ فرما چکے ہیں کہ عام طور پر اس طرح کے جو معاملات کرتے ہیں وہ جنات کرتے ہیں جی وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عرب شدہ اسرار کر رہا ہوں اپنے صاحب اور نگانی شورا کی مدنی پھول بھی لٹنے کو مل رہی ہیں ماشاء مفتی صاحب کی بارگاہ میں معاشرے میں سنا جاتا ہے کہ محرم کے دن مچھلی نہیں کھا سکتے ہیں کیا یہ درست ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہی سنت کا بھی جواب مچھلی بھی کھا سکتے ہیں اور تمام جو اشیاء ہیں حلال چیزیں حلال طیب وہ کھا سکتے ہیں یہ مدری مذاکرے میں سوال کا جواب آپ دے چکے آجی مزید کیا ہے خواجہ کا کرم خواجہ کا کرم ہے اس کے جواب بڑا لطف آیا بڑا ایک وجی عالین اور مطلب ایک بڑا ہی ایک زبردست جواب دیا میل سنت نے کہ جب کوئی طرح طبیعت پوچھے تو کہیں کہ الحمد رب ربی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے یہ کتنا ایک علمی اور خوبصورت ترین جواب اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی جہاں محبت کا جام پلایا اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کا جو ایک انداز بیان کیا اور یہ کرام کے دامن کو بھی مت چھوڑنا اگر کوئی کہہ بھی دے کہ خواجہ کا کرم ہے گوسپا کا کرم ہے تو اس میں ہر نہیں, نہیں اب یہ یہ جو ہے نا نہیں ایک شخص ہے یہ بول کے چلا نہیں نہیں بولنا چاہیے نہیں نہیں خالی یہی بولنا چاہیے تو یہ امیلت سنت یہ نہیں ہے جو اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر جملہ تھا وہ بھی بولے اور جو بولا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ یہ ہے مطلب دیات کی بات کر رہے ہیں دھیانت ایمانداری دھیانت علم پہنچانا ہے نا تو علم پہنچانا ہے شریعت کی بات پہنچانی ہے تو اس پہ بےمانی کیوں کرے آدمی ایمانداری کے ساتھ دیانت کے ساتھ بات پہنچائے اور ساری باتیں درست بتا دے کہ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے کچھ بتایا نا کچھ نہ بتائے نہ کیا نہیں نہیں کیوں نہیں خواجہ کا کرم ہے گوشفا کا کرم ہے یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ خواجہ کا کرم ہے گوشپا کا کرم ہے تو یہ تھوڑا سا یوں میرے کو تو بہت مزہ آیا یہ جواب سن کر اور مطلب یوں سمجھے کہ اس فطرے کے دور میں اس طرح کے جوابات کی بڑی امپورٹنس ہے جو میں ذاتی طور پہ اس کو میں محسوس کرتا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو کئی آشکا نے سابا اس کو محسوس کر لیتے ہوں گے دیگر موضوعات میں انگوٹھی چومنے کا جیسے انگوٹھے چومنا چومے جائز ہے نہ چومے گناہ نہیں ہے لیکن اس کو جو گناہ بولے گا وہ گناگر ہو جائے گا میل ہے سدت یوں نکل کے تو دکھاوے چلے کون چلا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و السلام و اللہ وبرکاتہ مذاکرے کی مدنی ہک میں خوش آمدید اور سلام عرض کرتا ہوں مفتی صاحب اور اپنے نگران شورا اجی عمران تاریخ صاحب اور رکن شورا اجی امین تاری صاحب کو اور دعاؤں کی بھی درخواست اور میرا یہ سوال ہے کہ آیا کہ اگر مسجد میں ایک سوال کرنے سے منع ہے کہ پیسے نہیں مانگے جا سکتے اگر کوئی دے گا مسجد کے اندر تو ستر گنا زیادہ دینے پڑیں گے مسجد میں تو یہ جو لوگ مسجد میں چندہ وغیرہ کرتے ہیں یا ٹوپی لے کر یا چادر لے کر مسجد کے لیے چندہ کرتے ہیں آیا کہ یہ اس کے لیے حکم کیا ہے اور بعد میں کئی دفعہ ایسا بھی کہتے ہے کہ خادم صاحب کو دو خادم صاحب کے لیے دینا وہ کیسا ہے مسجد میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ امیر سنت نے مدری مذاکرے میں اس پر بھی بڑی وضاحتیں فرمائی ہیں مسجد میں جو چندہ کیا جاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا جاتا یہ مسجد ہی کے لیے چندہ ہوتا ہے دین کے لیے ہوتا ہے اسلام کے لیے ہوتا ہے اور جن جن چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے ان چیزوں کے لیے مساجد میں چندے کیے جاتے ہیں ٹوپی گمائی جاتی ہے جھولی گمائی جاتی ہے اور جس کا آپ جس کی وضاحت وہ ذاتی طور وہ ذاتی سوال کر رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر ان کو دینے کے حوالے سے یہ سخت ممانت اور منع کیا گیا ہے تو وہ یہ جو بھیک مانگے ہوتے ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں بھیک مانگتے ہیں اپنی ذات کے لیے سوالات کرتے ہیں ایکس دکھاتے ہیں اب اپنے بھی کبھی کبھی کسی نے کسی ایکس دیکھا ہے. پلاسٹر ہاتھ میں بندھا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوتا ہے ٹانگا دکھا رہا ہوگا پتا نہیں ہوگا پتہ نہیں کون ان سے سنگ ایکس رے لے کر آ گیا ہوگا تو یہ ہوتا ہے تو عجیب و غریب اس میں بدقسمتی کے ساتھ لوگ مسجدوں میں آ کر بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ایسو کو تو بالکل وہ تو خود بھی گناہ گناکار ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو دینے کے بارے میں خود ہی فرما چکے ہیں کہ کیا ہے تو وہ مسجد کے اندر جو ہمارے امام صاحب یا دیگر کمیٹی والے جو چندہ کرتے ہیں مسجد ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اگر مسجد ہی کے لیے کر رہے ہیں اور اگر اعلان کرتے ہیں کہ مدرسے کے لیے ہم چندہ ہیں مدرسے کے لیے جامعہ کے لیے کرے تو جامعہ کے لیے دارالعلوم کے لیے بھی جس جس کے لیے وہ کیئر ہے اس کے لیے وہ چندہ ہے مسجد وزاد اگر چاہیں تو مفتی فرما دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں جی عمران اختاری سے گزاری میری اصلاح کر دیجئے تھوڑی سی میں پہلے فیضان مدینہ آتا تھا کیونکہ جب سے میرے والدہ والد کا انتقال ہوا ہے تو میں اس سلسلے میں آ نہیں سکتا اور نماز وغیرہ بھی پابندی بہت پڑی نہیں بھی ہمارے ادھر فیض مدینہ میں نماز وہ ہوتا ہے اجتماع وغیرہ تو وہاں پہ میرے کو روحانی سکون نہیں ملتا میں نے اسلامی بھائی سے یہ عرض کیا تھا کہ میں فیضان مدینہ جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے میرے کو بولا تھا کہ آپ اپنے کام کے لیے جاتے ہو تو وہ بیکار ہے کیونکہ یہاں پہ جو اجتماع ہوتا ہے تو وہ صحیح آپ یہاں پہ شرکت کریں آپ میری اصلاح فرما دیجئے بس شکریہ سوال سے سمجھ نہیں سکا میں ان کا فیض مدینہ کے اجتماع میں مطلب وہ لذت یا سکون میں نے بھی موضوع رکھا تھا تو باپا نے اس کی بڑی میں اسی کو لے کے چلوں گا کہ یہ جو ٹاپک ہے نا یہ واقعی اس نے وہ آپ کا بیان بھی تھا ایک انوکھی تربیت ہند میں بمبئی میں تو اس میں بھی یہ اس کا تھوڑا سے اس کی وہ جھلک نظر آ رہی تھی کہ بعد اوقات ہوتا ہے نا کہ اجتماع میں آتے ہیں تو دقت نہیں ملتی پہلے بہت کام کرتے تھے اب بس وہ معاملہ ایسا ہو گیا فلانا ہو گیا تو اس طرح سے جو وہ چلی جاتی ہے تو امیر اللہ سنت نے اگرچہ سے بہت سارا کلام فرمایا ہے لیکن یہ بھی ہمارے لیے اس میں بہت ساری عبرت تھی آج کی لیکن اس میں تو اول تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا جو سائل محترم ہے کہ مدنی قافلے میں تو کم از کم آپ یہ آٹھ نو دس الحرام کو سفر کر جائیں ان اللہ یہ مدنی قافلہ اللہ کی رحمت سے آپ کے اندر ایک ہفتہ وار اجتماع کی لذت اور مدنی کاموں میں پڑنے کی لذت ہو سکتا ہے کہ یہ پیدا کر دے اور آپ خود یہ یہ جو آپ کی جو مسنگ ہے نا جو آپ اس کو فیل کر رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ہو رہا مجھے یہ نہیں ہو رہا میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں دیکھیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے احساس کا جو باقی رہنا ہوتا ہے نا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے یعنی یوں سمجھیے کہ احساس کا تیل اگر چراغ کے اندر ہے نا تو روشنی جلانا ہے مطلب اس میں چراغ جل جائے گا احساس کا تیل ہونا چاہیے اس کے اندر انشاءاللہ شاء نیکی کا عبادت کا چراغ جل سکتا ہے یہ احساس باقی اس کو احساس کو باقی رہنے دینا اور اسی احساس کے ساتھ آپ ہفتہ وار اجتماع میں جائیں زبردستی جائیں بیڑ جائیں جو اسلام بھائی پہلے جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تسلی کے ساتھ بیان سنتے ہیں ذکر کرتے ہیں دعا میں شرکت کرتے ہیں الحمدللہ للہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ خود اپنے اندر لذت محسوس کرتے ہیں ایک تعداد ہوتی ہے جو اسی طرح اجتماع میں آتی ہے اور چلی جاتی ہے وہ, ان کو وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ کو یار ابھی ہم کو مزہ نہیں آتا اب جو باہر رہ کر اپنا وقت پاس کر کے چلا جائے ادھر آئے تو ادھر بیٹھ کے چلا جائے وقت پر نہ آئے اور یوں مطلب کہ ادھر ادھر دیکھتا رہے تو خود کل کی اور ذہن کی بعض اس میں کچھ گندگی بھی ہوتی ہے بعضوں کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی گیبتیں کوئی چگ یا کوئی بد گمانی یا کوئی رسک کا درست نہ ہونا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو نیکی اور عبادت سے دور کر دیتی ہیں اور نیکی اور عبادت کی لذت سے بھی دور کر دیتی ہیں تو توبہ استغبار کرتے رہنا چاہیے اور بس اب مطلب کہتے ہیں مزہ آئے یا نہ آئے اپنے کو اجتماع میں ڈال دینا چاہیے اور نماز کی بالکل پابندی کریں کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آپ نماز کے لیے اپنے آپ کو کڑا کریں نماز بالکل پڑھیں آپ بولے نماز سے مجھے یوں ہو رہا ہے آپ, آپ نے فرض ادا کرنا ہے سنت تو واجبات جو بھی مطلب نماز فرض نماز یہ آپ نے لازمی طور پر پڑھنی ہے اور مار مار کی اپنے آپ کو ڈانٹ ڈانٹ کر بھی آپ نے اپنے آپ کو جماز سے نماز کے لیے مسیح کی طرف لے کے جانا چاہیے یہ انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا آپ اپنے نفس پر ایک جبر کریں گے نفس کو سورا گھسی گے انشاءاللہ یہ نفس آپ کا معاون و مددگار ہو جائے گا رب نے چاہا اور راستہ ہموار ہونے کی صورت بن سکتی ہے اس میں کئی باتوں میں اشارتاً مطلب ظاہر جو ایسے اسلام بھائی ہیں جو ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں تو اگر اس طرح کے کوئی اشارے ملے نا تو اپنے آپ کو لگا لینا چاہیے ابھی جیسے گزشتہ دنوں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے جو مدنی تحریک چلی سنت قبلیہ پڑھنے کے حوالے سے مدنی تحریک چلی تو اسی طرح جس طرح نگران شروع فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے نا تو پہلے اگر بیان کے دوران آتے تھے تو اب نماز مغرب میں ہی آ جائیں سرکار میں ای... مشورہ دوں اب مدری مذاکرے کی مدد میں کہ مرشد مرشد تو ہوتا ہی ہے پیر پی تو ہوگا باپا واپا تو ہوگا اگر کوئی ایسی کیفیتیں پاتا ہے نا میں ان کو محرم الحرام کی بھی میں بارہویں شریف کی بھی اور گیارہویں شریف کی بھی یعنی بارہویں کے بارہ گیارہویں کے گیارہ اور ابھی بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں باشا. آپ کوشش کر کے سفر کر کر فیضان مدینہ آ کر مدی مذاکرے میں شرکت کر لیں یعنی مجھے ذاتی طور تجربہ ہے جب آپ امیل سنت یہاں ہر شب پیر کو ملاقات فرمایا کرتے تھے اور شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ملاقات عموماً ملاقات تو نہیں ہوتی تھی ہر ہفتے لیکن ہم زیارت کے لیے ضرور آیا کرتے تھے اور سامنے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے ذیلی ہلکی اور یہ ہلکے اور یہ ہمارے مطلب ہوا کرتے تھے اللہ کا پیر ہوتا تھا تو یہ سمجھے کہ ہمارے یہاں سے جیسے ہفتہ وار بس چلتی تھی نا ایسے ہفتہ وار ہمارے یہاں سے گاڑی چلتی تھی عشا کی نماز کے بعد ہم جمع ہو کر ہر شب پیر کو آیا کرتے تھے پہلے وہاں جاتے تھے شہین مسجد وہاں ملے سنند ملاقات فرماتے تھے اور اس کے بعد پھر ہم آیا کرتے تھے یہاں فیضان مدینہ میں ادھر بھی پہلے اس گیٹ کے پاس جو مطلب زیر تعمیر تھی جگہ وہاں ہوتے وہیں وہ نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ یہ کلام پڑھا گیا تھا اور بڑا مطلب کہ کو مچا ہوا تھا کوئی مائک وائک تھا اسے امیر اس سے ملاقات کرتے تھے اور یہ کلام ہوتا تھا تو یہ, یہ جو کیفیت تھی نا اس کو مطلب کہ ماشاء اللہ, اللہ وعلیکم السلام و رحمتہ الیکم چلے سنت سننا لائیں سبحان اللہ مدنی ادا کرے گی مدنی مہ صلو صلی حبیب صلی اللہ تعالی محمد ابھی کوئی سوال آیا تھا اس میں مسجد میں سوال کرنے کے تعلق سے توجہ نہیں دیتی میں سن رہا تھا مسجد کے لیے چندہ کرنا فنڈ کی اپیل کرنا یا مدارس کے لیے یہ تو آپ نے صحیح بتایا جائز ہے اس سوال میں تھا کہ مسجد کے خادم کے لیے کرنا کیسا اعلان تو مسجد کے خادیم کے لیے بھی اگر امام صاحب نے اعلان کیا ہے تو کوئی حرض نہیں ہے پیارے آکا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے صحابی کے لیے بھی چندے اعلان فرمایا ہے جو مسکین غریب صحابی لوگوں نے پھر آ کر ڈھیر لگا دیا تھا صحابہ مم. کا میں نے کہا کہیں اس سے یہ نہ سمجھے ناظرین کہ خادم کے لیے مسجد کے یا کسی اور کے لیے اعلان چندے کا امام صاحب یا انتظامیہ یا, یا کوئی صاحب نہیں کر سکتے اپنی ذات کے لیے خود جو اعلان کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے خود جو خیرات مانگتے ہیں چاہے وہ حقدار ہوں ان کو اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر امام صاحب کسی کے اعلان کر دیں نا تو وہ جائز ہوتا ہے میں یہ مذاق کرنی تھی مجھے میں کہیں بےچاروں غلط فیل نہ ہو جائے سننے والوں کو کہ خادم کے لیے بھی اعلان نہیں ہو سکتا میں اسی لیے اب میں نے وہ فون میں انٹر ہو جاؤں کیا کروں اب مجھے تو سوچ کا پڑا نہیں یہ بھی جا چکے تھے ایک بارہ ان کو ڈھونڈا ابھی ختم ہو جائے گا نہیں تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ ساتھی ہے ساتھی میں اس لیے میں آ اپنے مکتب میں ہی تھا آئے میں ہاں تو ٹھیک ہے یہ بیٹھے کال لیتے ہیں کال چلائیے ذرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم و, و, و, و, و رحمتہ اللہ وبرکاتہ عمران اب تاری معمین آباد عثمانی کا دینا ہند سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ سلسلہ ابھی مدنی مذاکرے کے مدمہ شروع ہے اور اس سلسلے میں اتنے اچھے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں کہ یہ میرا فیوریٹ سلسلہ ہوا ہے مدنی مذاکرے کی بات کا اور ماشاءاللہ اللہ عمران اب بہت تیرے تیرے باتیں بتاتے ہیں اور مفتی صاحب اور سلامت رکھے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی دیکھیں یہ بھی برکت ہے کہ مدنی مذاکرے میں اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ بیانات اور اجتماعات میں تو یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یا تو بول غلط دیا یا جو وضاحت کر رہی تھی وہ وضاحت رہ گئی اور یہ جو مدنی مذاکرہ میں ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا کہ وہ ساری سائڈیں کور کرنی ہوتی ہیں کہ یہ بھی نہ رہ جائے یہ بھی نہ رہ جائے یہ بس یہ آتا ہے یہ اب یہ آتے آتے, آتے آئے گا نہیں ممتح. کچھ فرمائے چلیں وہ تو چلے سوال چلائیے اج امین کیا ہوا آپ کا جی چلائیے سوال نہیں کرنا میں نے باپا کے اندر الحمدللہ للہ اسلامی بھائی نے بھی غور کیا ہے کہ باپا جب بیٹھے رہتے ہیں اور اس وقت قرآن کے آیت پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سیٹ کر لیتے ہیں یا کوئی مفتی صاحب اگر کچھ پڑھتے ہیں قرآن پاک کے آیت یا حدیث پاک تو باپا اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی بڑا پیارا انداز ہے باپا کا اور باپا کی ہر ہر ادا مدینہ مدینہ اور میرے مرشد کے صدقے میں ان شاء ہمارا ایمان بھی ان اللہ سلامت رہے گا با ایمان ان اللہ دنیا سے جائیں گے ان اللہ جل چلے میں آپ کو وضاحت کروں کہ ہاں یوں کرتے ہیں تو پوچھ ہی لیتے ہیں یوں کرتے ہیں اس کے مدنی پھول عطا فرمائے ایک اچھی ادا ہے قرآنی پڑی جائے یا پیارے صلی اللہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے تو اس کام کو نوٹس لینا چاہیے بابا مجھے یاد ہے کہ ایک رمضان حال میں جامد المدینہ کے ناظمین کا کوئی تربیت اجتماع کا سلسلہ تھا تو وہ اپنا کوئی واقعہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے مدنی باہر کے طور پر تو امیر علیہ سنت کا معمول ہے کہ اس طرح کا جب کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو فوراً قلم اور پیڈ ہوتا ہے اور کچھ لکھنا شروع کرتے ہیں تاویزات وغیرہ تو اب اس میں ایسا ہوا کہ وہ بیان کر رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کچھ عرض کی کہ میں نے ایک بات نوٹ کی آپ کی وہ یہ کہ جب میں کچھ بیان کر رہا تھا تو آپ لکھ رہے تھے لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا کہ آپ کچھ دیر رک گئے اور میری بات غور سے سنی آپ نے پھر آپ نے لکھنا شروع کیا تو آپ کیوں رکے تھے تو امیر علیہ سنت نے کچھ اس طرح فرمایا تھا کہ آپ نے نوٹ کیا تو کہا ہاں تو پھر آپ ہی بتاؤ میں نے کیوں رکا تو کہا کہ میں کوئی بات بیان کرتے کرتے میں نے جب یہ کہا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمین جیسے حدیث بیان کی تو آپ کا قلم رک گیا اور آپ نے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ حدیث ہے وہ سنی تو اس کے بعد پھر یہی مدنی پھول ارشاد ہوئے تھے کہ جب قرآن و حدیث کا کوئی اس طرح کا بیان ہو تو توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سننا چاہیے جب آج کے مدنی مذاکرے میں ایک بڑی پیاری بات اور بھی نوٹ کی اور اس کا جیسے گزشتہ مدنی مذاکرے میں موبائل وائبریٹ جو رکھتے ہیں تو اگر یہ ایک معمول ہوتا ہے کہ سائلنٹ رکھ کر دیتے ہیں تو وائبریشن بھی نہیں ہونی چاہیے تو ماشاءاللہ اللہ کچھ ہیں ایسے کہ وہ اسلام بھائی آف ہی کر دیتے ہیں کہ امیر سنت نے توجہ دلائی ہے تو آج جیسے ایک بات ہوئی کہ جیب میں اگر وزن ہوتا ہے تو یہ بھی مطلب خوشبو جو ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے تو الحمد اس پہ بھی اگر ہمارے مدنی کے ناظرین نوٹ کریں اور اگر اس کو اگر اپنی طبیعت میں لائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ خود ہی محسوس ہوگا کہ پہلی کی نمازوں میں اور اب کی نمازوں میں فرق آئے گا تو یہ اپنے پر لینے کی بات ہے نا اب جیسے امیر سنت نے یہ فرمائے نا تو میں نے اپنے اوپر اسی ٹائم پر میں لیا کہ یار آج اپنے کوئی شام میں کیا کہ کی جیب میں تھا اچھا اس ٹائم پر کیا کہ کی جیب میں ہوتا ہے تو یوں نکال دینا چاہیے یوں تو یہ دیکھا میرے سنت کو کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز جو مانے والے خوشی ہو یہ لفظ انہیں سے میں نے سنا ہے یعنی جو خوشو میں رکاوٹ بنتی ہو اس کو دور کرنا چاہیے تاکہ نماز میں بھی توجہ بھی نہ بٹے بہت اچھا یہ انداز ہے اس وقت کچھ اور مدنی پھول ہو جائیں مدنی مذاکرے پر تبصرہ ہو رہا میرا تو بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے تو ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا تھا آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے یہ تو اوپر تو چلے گا اس عنوان پر مجھے بولنا نہیں چاہیے اس عنوان پر اب چلو آپ فرما دو چکے ہیں خوشور خزور سے میرے سلسلے کے آپ فضال بیان کر رہے ہیں اس میں میں شامل ہو جاؤں کوئی بات ہوئی ہے یہ بھی ایک فضیلت کے باپ میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرما جی کول لیتے ہیں نکلوں گا لے لے کیا ہے یہ دیکھتے کول میں بھی وہ جو بول رہے ہیں رضا کی کیا ضرورت ہے مجھے نہیں ہونا چاہیے بتائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا جان ابھی مجنی مذاکرے کی نہر کی میں دیکھ رہا تھا الحمد للہ ایسا نیند کا طلبا تھا جو بس ابھی ختم ہونا والا تھا اور میں اٹھنے ہی والا تھا لیکن آپ کو دیکھا جان میں جان آئی اور مسئلہ جو آپ نے بتایا نا الحمد للہ مدینہ مدینہ ہو گیا پاپا جان ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں خوش ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صدا آپ کو لمبی عمر دے آپ کے ساتھ سلامتی کے ساتھ آپ کو آپ کے چاہنے والوں کو آپ کے رفقا کو کے جو اللہ تعالیٰ آفتی اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین جی نبی میرے لیے خاص دعا کر دیجیے اور مجھے استقامت کی بھیج دے دیجیے دی السلام دی دی دی. علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کو بھی ہم سب کو بھی استقامت فی نیند اڑ گئے انشاء انشاءاللہ کل مدری مذاکرے کی مدری مہک کے ساتھ الحمد للہ نیند چڑھی ہوئی تھی وہ الحمدللہ للہ کہنے کا موقع نہیں تھا نہیں مگر تو پھر یہ پہلے بند کر دیتے نا تو پھر بولتے نا کہ نیند چڑھی ہوئی تھی صحیح تھا دین سیکھتے سیکھتے نیند چڑھے تو یہ تو اچھی علامت تو نہیں ہے اس پر یہ مقام میں شکر ان منو کر نہیں ہے ہاں ماض اللہ مجھے نیند چڑھی تھی اللہ کی پناہ کے میں سن نہیں پا رہا تو سچکا نہیں پڑتا تھا اور تم آ تو نیند اڑ گئی اب سمجھنے لگا ہوں میں تو الحمدللہ اب میں سمجھنے لگا ہوں یہ کہنا یہاں الحمدللہ اس عنوان پر کہہ سکتے تھے ہو سکتا ہے الحمدللہ کا تعلق آگے ہی ہوں آگے پیچھے الفاظ ہو جاتے لیکن ذرا بات تو الفاظ پری ہوگی نا ظاہر پری ہوگی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام وعلیکم اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ محمد فضیل اطاری باب المدینہ کراچی مدنی کالونی ڈیویژن مقام مرشد سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ مرشد مرشید کی آمد مرحبہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ دیکھ رہے تھے اور میرا سنت تشریف لے بہت بہت مرحبہ ماشاءاللہ اللہ بڑے ہی اپنے اچھے انداز کے ساتھ مسئلے کی وضاحت فرمائی خصوصی دعا کی عرض ہے بالخصوص ڈویژن مقام مرشد سے آٹھ نو دس محرم الحرام کو مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں خصوصی دعا سے نواز دیں کہ اللہ کریم سب اسلامی بھائیوں کو برکت عطا فرمائے اور ہم خوب سے خوب زیادہ زیادہ اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانے میں کامیاب ہو جائیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان شاء اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ انشاءاللہ. کل پھر مدنی مذاکرے کے مدنی محکلے میں حاضری کی نیت ہے سر لا علیہ وسلم